بانڈ کو اصلی رقم کے علاوہ اوپر رقم دے کر خرید و فروخت کرنا اور اس پر عنام حاصل کرنا کیسا ہے؟ اصل میں یہ پھر سوت کا دروازہ کھل جائے گا بزات خود بانڈ جو ہے نا اس کے خرید و فروخت میں تو کوئی عارض نہیں ہے اس کو تو کیا جا سکتا لیکن یہ جو ہے نا بانڈ کے رقم یا اس رقم پر آپ دیکھیں کہ عید وغیرہ میں بینک والے ایک گڈی پر کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو بچوں کے عید دینا تو قڑک قڑک قسم کے نوٹ ک وہ ایک گڈی پر دس یا پندرہ روپئے زیادہ لیتے ہیں اسی طرح اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں اس میں دس روپئے کی قیمت ہوگی آپ نوٹ کو پڑھ لیجیے دولت پاکستان کے طلب کرنے پر دس روپئے ادا کرے گا تو دس روپئے دس ہی روپئے میں چلیں گے بانڈ جتنے کھائے اتنے ہی کھاؤ گا یہ اسٹیٹ بینک کے رول سے مطابق یہ کرمنل کیس اس پہ بن سکتا ہے تو ایسا کام نہ کرے پھر اس پر یہی نہیں بلکہ لوگوں نے اپنی پریچان نکال دی اپنے گھر کے باؤنڈ نکال دیے وہ بھی بیچتے ہیں تو ان ساری چیزوں جس میں عزت آدمی کی داؤ پہ لگے ایسے کام سے پرہیز کرنا چاہیے